ص اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامع برادران سب کچھ باسی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دہ کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر چار سو ایکم ساٹھ ہیں چار سو اور ایک سو ایک ہیں چار سو شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد ہے ایک سو ایک اوراد فتح کا درس نمبر ایک سو ایک ہے اس میں ہمارے میں جو ہے اوراد فتح کے ساول ملک الجار میں سے آج لا الہ الا اللہ نمبر چونتیس کے تھوڑی سی توضیع ہے یہ درس آج کے دس مقدس دعائیہ کلمے کے بارے میں ہیں لا الہ ال امان لا الہ لا ال امان الخا اس مقدس دعا کی توجہ ہے ہاں جی لا الٰہ اللہ نہیں اللہ کوئی معبود اللہ سوائے اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اقدس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ایک ترجمہ یہ لا الہٰ کوئی پرشتش کے لائق نہیں اس کائنات میں إلا شوائے اللہ شوائے اللہ واجب الوجود ذات باری تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں جی, یہ ترجمہ بھی صحیح ہے اور دوسرا دو ترجمہ بھی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی پرشچ کے لائق نہیں کوئی لائق عبادت نہیں اس کے بعد اس اللہ کی دیکھ دیکھ صفت بان کر رہی امان الخائف لا الہ الا اللہ و اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اللہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں کوئی پرش کے لائق نہیں اللہ امان الخائفین ہے تو اس میں امان الخوائفین دو لفظ ہیں۔ ایک امان امن کا ایک معنیٰ لغذ میں سیفٹی اور حفاظت کا ایک معنیٰ کیا ہے ہاں جی امان ان کا سیفٹی حفاظت فیل اس کا امین یا امن یہ سارے اس کا مظر ہیں اس کے معنی بے خوف ہونا محفوظ ہونا مطمئن ہونا یہ سارے معنی اس کے معنی فیلی القام و لغت میں لکھا ہے اس کے علاوہ جو تو اس لحاظ سے امان الخائفین تو یہاں امان یعنی مزدر بیمان سن فعال ہے امن دینے والا امان الخائفین امن دینے والا محفوظ رکھنے والا حفاظت میں رکھنے والا بے خوف رکھنے والا مطمئن رکھنے والا پھر یہاں پر امن بے معانی مزدار بیمان یہ معنی دیں گے ہاں جی، امان یعنی امن دینے والا محفوظ رہنے والا حفاظت میں رہنے والا بے خوب رہنے والا مطمئن رہنے والا جو معنی مسجد ہے اس میں معنیٰ اسن پہلا جائے گا خائفین جو ہے جمع مذکر سالم کے سگا اسم فائل ہے خائف ان کا خائف ان اس کا مفرد ہے اس کے جمع خائفین ہے. جی، ناوی لیا میں ہیں ہاں جی ناول یا سہارا جری میں ہے چونکہ امان ان کا مضافل ہونے کی وجہ سے اور اس میں الخائفین جو ہے اصل میں الخائفین مفولے برائے امان ہیں اور مزدر اپنے مفولبی کی طرف اضافت ہوئے اور مزدر عام طور پر اپنے مفولبی یا فائل کی طرف اضافت کے ساتھ استعمال ہوتے یہاں الخائفین اصل میں مفول بی برائے امان ہیں یعنی اللہ تعالیٰ امن دینے والا ہے کن کو خائفین کو خائفین کو امن دینے والا اور خائفین کیا ہے اس کے مطلب معنی کیا ہے مادہ خوف سے ہے اس کا اصل خوف سے خواہ و سے خوا یا خافو ہو خو فن سے اس معنی رجل عبالعمر رجل عبالعمر کے معنی, کیا درنا اس معنی جو ہے درنا تخوف رض الاوالمرا رج الامرا ان کے معنی کیا ہے ڈرنا اس کے معنی جو ہے ڈرنا خوا تخا یا خاف ہو خوف فن معنی ڈرنا تخوفہ اندیشہ خوف یہ معنی کیا ہے تخوفہ اندیشہ خوف خوف ڈر رکھنا کسی کی جان یا نقصان کا ڈر ہونا خوف آلے غیر مطمئن ہونا کسی کے بارے میں خوف کی وجہ سے تو خائف ان کا معنی ہو جائے خوف زدہ خوف زدہ شخص کسی بھی وجہ سے خوف زدہ ہے ڈر کا شکار ہونے والا ہاں ڈر کا شکار ہونے والا شخص ڈرنے والا جو شخص ڈرا ہے ہاں اس سے یہ معنی جو ہے بندہ نے سب معنی سے لے شرمین بندہ خیلے. خواف ان کا معنی القام و سے جدید میں ڈرپوک مانا کہ مبالغہ شغائف ان سے اس سے مبالغہ کیسے بن خواف ان ڈرپوک بہت زیادہ ڈرنے والا تو الخائفین جو ہیں خوف زدہ لوگ ہاں جی ڈرے ہوئے لوگ ڈرنے والے الخائفین کے معنی یہ بن جائے گا اب خوف زدہ لوگ ڈرے ہوئے لوگ ڈرنے والے کسی بھی وجہ سے غیر مطمئن لوگ کسی کوئی پریشانی ہے خوف ہے زندگی کو خوف ہے دشمن سے خوف ہے کسی درندے سے خوف ہے ہاں جی فخر الطان کا خوف ہے کسی وجہ سے غیر مطمئن لوگوں خوائفین کہتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ امان الخائفین کا اب تجمہ کیا ہوگا تمہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ امان الخائفین وہ ڈرنے والوں خوف زدہ غیر مطمئن لوگوں کے لیے سراپا امن ہے واللہ سراپا امن ہے ایک تجمہ دوسرا تجمہ جو ہے جو بندہ آخر کو سمجھ میں وہ یہ تجمہ ہے ہاں جی گجمہ کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو ڈرنے والوں کو امن دینے والا ہے ڈرنے والوں کو امن دینے والے کے والے ڈرنے والوں کو بنسر صابری صاحب نے جو سنت کے علماء میں سے ہاں جی؟ تو اب اس مقدس دعا کی تھوڑی سی ہے لا الہ الا اللہ امان الخائفین ہاں جی تو ہمیں اللہ جو ہے خوف زدہ لوگوں کو غیر مطمئن لوگوں کو ہاں جی خوف کا شگار لوگوں کو امن دینے والا ان کو محفوظ رہنے والا ان کو بچانے والا تو, تو جی اس دعا کی حوالے کیوں من جائے گا اس دعا کا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا الا اللہ, اللہ. جی؟ امان الخافین وہی اللہ جو کہ معبود برحق ہے اور اس کے سوا کوئی لا کے پرستش و عبادت نہیں ہے وہ پاک ذات ہر قسم کے خوف زدہ لوگوں کے لیے امن اور تحفظ دینے والا ہے اس میں ہمیں شک کی کیا کوئی گنجائش ہے ہرگز گنجائش نہیں ہاں جی وہی پاکستان جس کے سوا کوئی عبادت کی لگ نہیں وہی ہر قسم کے خوف زدہ لوگوں کے لیے امن اور تحفظ دینے والا وہی حفاظت کرنے والا ہے ہر وہ شکل جو کسی وجہ سے خوف زدہ ہے ہاں جی ہر وہ شغذ جو کسی وجہ سے خوفزدہ ہے ڈرے ہوئے ہیں ہاں جی خواہ جو ہے اس کے خوف کسی دشمن دشمن ظاہری یعنی انسانوں کی طرف سے ہو کسی بڑے ظالم و جاور حاکم کی طرف سے ہو یا کسی درندے سے ہو جیسے صحرائی سفر یا جنگلوں سے گزرنے والے گزرنے والی جو ہے سفر میں یا رات کی تارکی میں کسی جانی یا جی یا رات کی سفر میں کی جانے والی سفر میں کہ ان موارد میں درندوں کی حملے کا خوف بھی ہوتا ہے ہے نا شہرائی سفر میں بھی خوف ہوتے ہیں درندوں کے حملوں کا بھی ڈاکوں کے حملے کا بھی خوف ہوتا ہے اس زمانے میں اور اس زمانے میں بھی ہے اور اسی رات کے تارکی میں سفر کریں گے تو بھی درندوں کا خوف بھی ہے اور ڈاکؤں کا خوف بھی ہے دشمنوں کا خوف بھی ہے تو نیز جو ہے آج کل جو ہے ڈاکوؤں و اغواکاروں کی خوف کی کہیں ڈاکا نہ ماریں انسان خوف زیادہ رہتے ہیں اور سب کچھ لوٹ کر نہ لے جائیں ہاں آواکار آوا کار کر کے جو ہے نہ لے جائیں یہ سر یارات کی ترکیب میں جنا تو پریاں اس پر حملہ کر کے اسے پاگل مجنون نہ بنا دیں یہ سب خوف ممکن ہے انسان کے لیے ہاں ان مختلف ترقوں سے یہ سب خوف انسان کے لیے ممکن ہے اسی طرح فخر و فاقے کا ہو بیماریوں کا ہو یہ سب دنیاوی خوف انسان کو لاحق ہوتا ہے انسان کو لاحق ہوتا رہتا ہے انسان کو یہ تمام مختلف قسم کے خوف یا شیطان و نفس ہمارا کہ مومن انسان پر حملہ کا ہو اور ہر گناہوں کے مرتکب ہونے کا ہو اس کے حملے میں آ کر اس کے دھوکے میں آ کر اس لانے میں آ کر نیز گناہوں کی وجہ سے کل قیامت میں جہنم میں داخل ہونے کا ہو اور جنت کی عظیم نعمتوں سے معروم ہونے کا ہو یہ سارے خوف ہیں انسان کو زندگی میں اور اس کے علاوہ بھی کتنی خوف ہے آپ سوچتے چلیں تو آپ کے سامنے آتے چلیں گے لیکن ان تمام و دیگر کتنے ہی خوف کے مواقع ہیں ہاں جی ان سب میں ان سب میں حضرت انسان کو امن دینے والا بچانے والا اور اسے ہر نو خوف سے بچا کر نے نفص دلانے والا حقیقت میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتِ پاک ہے ہمیں اس میں کسی قسم کی شک شبا کی گنجائش نہیں ہے ہاں کیونکہ قرآن میں شیخ بار بار تاکید بھی آئی ہوئے اللہ مومن بندوں کو جو ہے اللہ نے قرآن میں بھی حرم ہے وہیں ہم سزک اللہ بزر فلاح کاشف اللّہ اے مومن اگر تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف کوئی پریشانی کوئی مشقت میں پھنس جائیں تو تم سے مشکل کو دور کرنے والا کوئی نئے سوا اللہ تعالیٰ کے بار ختم ہو گئے نا ایک خیالت کافی اب انسان بے قسم بے یار ہو کر مشتر ہو جاتے ہیں مجبور ماس ہو جاتے ہیں ہاں جی تو اللہ فرماتا ہے اس کی اس کے دس کر کے اس کی فریاد کو سننے والا مجھ اللہ کے سوا کون ہے ہم سے پوچھ رہے ہیں جواب دے دیں کون ہے کوئی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے ہاں انبیاء اولیاء جو وسیلہ بن کے دعا کر سکتے ہیں جن کو اللہ نے اختیار دی وہ اللہ کے ذن سے صرف کریں گے اپنے اختیار کو استعمال کریں گے لیکن اللہ کسی کے ذن کا محتاج ہیں وہ بذات ذات ہاں جی تمام کائنات کے امور اسی کے دست قدرت میں لہذا جو ہے حقیقت میں اور صرف اور صرف اللہ تبر و تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو ہمیں ان تمام مشکلات میں ان تمام خوف کے مواقع میں ہمیں نجات دلانے والا ہمیں بچانے والا ہمیں امن دینے والا اللہ تعالیٰ کے ذات اقدس ہے حضرت ان تمام و دیگر کتنے ہی خوف کے مواقع ہیں آپ غور کرتے چلیں وہ خوف کے مواقع مواد ذہن میں آتے جائیں گے تو ان سب میں حضرت انسان کو امن دینے والا بچانے والا اور اسے ہر نو خوف سے بچا کر اطمینان نفس دلانے والا ہے حقیقت میں صرف اور صرف اللہ تبار و تعالیٰ کے ذات پاک ہے اس میں ہمیں ذرا بار بند مومن کو شک کی گنجائش نہیں ہے لہذا لا الہ الا اللہ امان الخائفین یہ مقدس دعا جو ہے دعا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے معبود ہونے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے خوف و ڈر سے بچانے والا ہونے کا عقیدہ بھی ہے یہ ہونے کا عقیدہ بھی ہے ہاں اس میں اللہ کے توحید کا اقرار بھی ہے اس عقیدے کا بھی آپ تقرار کریں اور ساتھ ساتھ آپ کا اپنے یہ عقیدہ بھی ظاہر کریں یہ دعا بھی ہے اور ساتھ یہ عقیدہ بھی ہے آپ کا ہر قسم کے خوف ڈر سے بچانے والا ہاں اللہ کے ہونے کا عقیدہ بھی ہے اللہ کے بارے میں صرف وہی پاک ذات ہیں جو ہمیں ہر قسم کی دنیاوی عروی خوف سے بچانے والا ہے لہٰذا ان دعاؤں کو کمالِ خلوص سے آجدی کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ ہمیں ہر قسم کے خوف و ڈر سے محفوظ رکھیں آمین یا رب العالمین تو یہ مختصر دعا تھا اس کی مختصر توضیح ہم لوگ کے مبارکانوں تک پہنچایا کہ لا الہ الا اللہ, اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں امان الخائفین واللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں واللہ نے ہر قسم کے خوف سے دنیاوی ہو اخروی ہو مالی ہو مادی ہو مانوی ہو ہاں جی جس نوعیت کے بھی ہو جس نویت کے بھی ہو دین سے مربوط ہو دنیا سے مربوط ہو ہماری جان سے مربوط ہو صحت سے مربوط ہو جس چیز سے بھی مربوط خوف ہو آپ کو ان سب میں آپ کو محفوظ رہنے والا ان سب سے آپ کا جس میں رہنے والا ان سب موارد میں بچانے والا مواقع میں بچانے والا وہی پاک ذات ہے وہی ذات اقدا سے اللہ ہے اللہ اللہ حق نق تو میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دعاؤں کو پوری خلوص اور عاجزے کے ساتھ پڑھتے رہنے کی توفیع آمین رب بنا